الحمد لله نحمده ونستعيله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يعدل الله فلا مضن له من يغذله فلا هاد يله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> محترم بھائی اور دوستوں یہ مہینہ حج کا اور قربانی کا ہے حج کے بارے میں بیانات ہو گئے قربانی کا بیان شروع تھا قربانی کا عمل ابراہیم علیہ السلام کی سزیم قربانی کی یادگار میں ہے جو انہوں نے اللہ کے عمل پر اپنے بیٹے کے نلے پر خرید ہے دراصل قربانی کہتے ہیں اپنی چاہت کو ترک کر کے کچل کے کسی دوسری چیز کو لینا جو چیز آدمی کی بڑی پسند کی ہو بڑی چاہت کی ہو اس کو کچل دینا اور اس کی جگہ پر دوسری چیز کو دینا یہ قربانی کی تعریف ہے جو صاحب کا ڈیفینیشن ہاؤ ٹو ڈیفائن قربانی ڈیفنیشن اس کی ہے کہ چاہت والی چیز کو کچلتا ترک کرنا اس سے موڑ کر اس کو اس پر چیز کو ترجیح دے کر لے لینا ابراہیم علیہ السلام نے آدمی کے دل میں بہت زیادہ محبت اپنی جان کی ہوتی ہے اپنی اولاد کی ہوتی ہے یہ آخری محبتوں میں محبت ہے جو قلب میں ہوتی ہے اس کو جس چیز کے لیے آدمی قربان کرتا ہے تو مطلب ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ فوکیت والی ہے سیریلے رہے اس سے دوسری بات کو اللہ پالک پاک نے کرنا شروع کرا کہ بیٹا جس کو کہ دور دراز چھوڑ کر آئے تھے اور اس کی یاد آتے آتے, آتے ہر وقت دھیان میں رہتے رہتے انتہائی محبت ان کے ساتھ ہو گئی ہے بہت اس رات ان کی چاہنے بوتل ہے تو اس کی اور یہ محبت اولاد کی شریف میں نجائز بھی نہیں ہے عام طور پر آپ رہتے ہیں کہ مال اولاد کی محبت نہیں ہونی چاہیے غیر موقع کو لماشتے اسے بیان بھی کر دیتے گانا کہ آئے نا نے فرمایا ہے با کو اخباروں کو معاشرت کو محمد رجاور سونا کا ساتھ بھائی لے زیادہ محبوب مگر مال دولت گھر بار بال بچے چیزیں دنیا کے سامان یہ چیزیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں مطلب محبوب ہوں گی لیکن جب اللہ سے زیادہ محبوب ہو ہوگی تو یہ محبت ناجائز مطلق محبت ناجائز نہیں ہے جیسے سر مطلق محبت ناجائز نہیں ہے محبت مطلق مطلق محبت جائز نہیں ہے محبت مطلق ناجائز ہے یہ منتقلی اصلاح ہو گیا ہے ہر محبت اولاد کی اتنی محبت جس میں آدمی ان کی پرورش کرے ان کی دیکھ بھال کرے ان کو بیماری ہو آدمی کو تکلیف ہو ان کو کوئی دکھ ہو آدمی کو دکھ ہو ان کے چیزوں کا بندوبست کرے غم کرے آدمی صحیح طریقوں سے یہ محبت چاہیے اور یہ محبت پسندیدہ ہے جس محبت میں شریف زیادہ محبوب بنانا کہ اللہ کی حکم کو توڑتا ہے اولاد کے مفاد کو دیکھتا ہے اللہ لوگوں کو توڑتا ہے ماں باپ کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے الگ لوگوں کو توڑتا ہے اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے یہ محبت یہ ہے کہ ناجائز مطلق محبت ناجائز نہیں وہ اللہ تو اپنے خاص بنوں سے خاص قربانی مانگتا ہے چاہے دادل ہوئی لنت نال وا ہ تم سکون امت حدوم تم نیکی کے کمال درجے کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے قربان نہ کرتے یہ حکم تھا مصاحب فرض واجب حکم نہیں تھا مفت صاحب حکم تھا لیکن ہر سای اور دلہ دل نے اپنے حوال اپنے گرد و پیش کو دیکھا کہ مجھے سب سے پیاری کیا چیز ہے تو جو جو پیاری نظر آئی ان کو اس حائد پر قربان کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں دیا ایک صاحب نے پچاس ہزار درم کا بان جس کی قیمت آج کل کے حساب سے پچاس کروڑ تک بنتی ہوگی کیونکہ سو روپے کا اونٹ ہوتا تھا آج کل اونٹے کم از کم پچاس ہزار کا کم اتنے اتنی ریشو لگاؤ نا پانچ سو گنا انفلیکشن ہوئی نا تو پچاس ہزار کو پانچ سو سے زرد دیں کتنا ہوا جی پانچ کروڑ ہوا کہ کروڑ ہوا ڈھائی کروڑ کا باغ ڈھائی کروڑ روپئے مالکیز کا باغ آیت پر مستحب عمل پر قربان کیے عبد اللہ بنوا دلہ سنواتے ہیں کہ میری باندھی تھی مرجانا اس کا نام تھا مجھے بہت زیادہ پسند تھی تو مجھے پھر آیت نے مطالبہ کیا میرے قلب چوکیا تو اس کو اللہ کے لیے قربان کرو کیسے میں نے آزاد کیا کہ جب آدمی باندھی کو آزاد کر دے تو گویا یہ اس پر حمل ہو گیا پھر میں چاہتا تو اس کو آزاد اور اس کا ملنے کے بعد اس سے نکاح کرتا پھر میں نے چاہا کہ پھر وہ چاہت درمیان میں آ رہی ہے اس کو پھر میں نے کسی اور کے نکاح میں دے دی بعد بار مجھے اس کی اولاد سامنے آتی تھی تو اس سے مجھے خوشبو آتی تھی اور کشش ہوتی تھی لیکن اتنی محبت پہ اس محبت کو میں اللہ کے لیے قربان کیا ہے ایسے ہمارے جو سستے کا بیان ہوتا ہے نا میں بہت مزاق کھا کرتا ہوں کہ فکیری سیکھنے کے لیے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ہم فکیری سیکھنا چاہتے ہیں تو سب وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو یہ جو, جو کپڑا بہت پسند آیا پہنتے ہوئے پہ اس کو وقت اللہ کے لیے دینا تاکہ محبت کا جو مقابلہ ہو تو محبت اللہ پتر بھی ہو کو تاکہ اب یہ ذائقے کی محبت اللہ کی محبت پر قربان ملے غریب سامان کے پہلے بیٹھے کو دور دراز چھوڑا دور دلال, دلال اولاد اور یاد آتے آتے آتے دل میں گھر کر لیتی ہے تو وہاں حکم نہیں ہوا اس کو ذبح کرنے کا حکم ہوا اور ذبح کر کر کرنے کی عملی تفصیل کرتی پریکٹیکل ڈیمنسلیشن ہو گئی ذبح نہ ہونا دوسری بات ہے اللہ تبارک بارک صلہ ذبح نہیں کرانا چاہتے تھے زبیہ کا جذبہ اس کا مظاہرہ ہم سے چاہتے تھے تو جذبہ کا مظاہرہ ہو گیا یاد ایسی تھے کہ فلینہ اب عظیم زبیہ اور عظیم قربانی کی شکل میں قیامت تک اس کو لبا کے رکھا گیا علیہ السلام کے بعد یہ سنت جاری ہوئی اور ساری شریعت میں رہی ہماری شریعت میں بھی ہے جاری رہے گی ناللہ حکم اور عظم ملاقینال میں قربانی میں تین چیزیں ہوں تین کا رفظہ شاید کر لیا ایک اس کا خون ایک اس کا گوشت اور ایک اس کے پیچھے جذبہ جس کے تحت وہ قربانی ہو رہی ہے خون گرتے, گرتے ہوئے ایک اللہ کی اطاعت کا مظاہرہ ہوا وہ کسی کام کا نہیں گوشت مفت میں کھانے کے لیے اللہ نے کر دیا ورنہ اگر کہتے کے کہ قربانی کر کے صرف اللہ کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں ان کو پھینکو ان کو کوئی ہاتھ بل لگایا تب جو اس جذبے کے زندہ ہونے کے لیے اتنا خرچہ ہے کوئی نقصان کی بات نہیں گوش کی طرف کھانے کا ہو گیا اور دل کا جذبہ کہ اس کو ہم اس جذبے کے تحت کر رہے ہیں کہ آج تو جانور کے جذبے جو گلے پر چھری پھیر رہے ہیں لیکن اصل اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کے حکم کے مقابلے میں کوئی مفاد بھی آئے گا اس مفاد کو ایسے ہی سبح کرتے ہوئے ہم قربان کریں گے اس مفاد کو چھوڑتے ہوئے ترک کرتے ہوئے کچلتے ہوئے ہم اللہ کے حکم کو اس پر ترجیح دیں گے تو یہ ولا کے ہنال ہو سکتا ہے یہ وہ دل کا جذبہ ہے جو دربار علاحیت ہوتا ہے قربانی کرنے والے کا جذبہ بھی درست ہونا چاہیے اور قربانی کی ظاہری ترتیل بھی درست ہونی چاہیے اس کے قربانی کے پورے مسائل کتابوں سے بیان کیے ہوئے ہیں عام طور پر لوگ تین چار آدمی پیسے جمع کر کے کہتے ہیں ہمارا ایسا ہو گیا کسی کا مقرر نہیں ہوتا تو فلانے کیسا ہے جاد تاک متعین ہو اگر فلانے کیسا نہیں ہے یہ صحیح محمد, محمد, محمد ہوا مشہول ہوا ساری سرداروں میں قربانی ضائع چلی تو لہذا مقرر کر کے بتائیں گے کہ یہ پیسے تو گھر کے سارے لوگوں نے جمع کیا ہے لیکن گھر کا جو آدمی عبد الرحیم ہے عبد الرحمان ہے باپ ہے یا بیٹا ہے یا ماں ہے اس کا حصہ ہے مکر مکرمہ ہم تھا تو وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے پیسے جمع کر کے دیں ہم آپ کی قربانی کریں گے اچھا اچھا لما ان کے بڑے سمجھدار لوگ آپ قربانی کیسے کرتے ہیں انہوں نے انہیں کہ قربانی کے کرتے سو ہم قربانی کر لیتے ہیں وہ کس کس کی کرتے ہیں قربانی ہمارے بھائی ایسے تو قربانی نہیں ہوتی ہے جب تک جانور آدمی کے نام پر متعین فلانے کے جانور جی وہ تو منتظم تھے اچھے خاصے محتاط آدمی کرتے تھے انہیں پھر کہا کہ ہر ایک آدمی نے جانور متعین کر کے گلے پہ پٹا ڈالا کرو کاغذ میں لکھا ہوا جانور نمبر دس یہ جی عبد الکور صاحب کا بارہ یہ عبدالرحمان صاحب کا جی پندرہ یہ عبدالحیم صاحب کا جی کیا متعین ہوئی بات نہیں؟ آپ غیر متعین کیسے پیسے جمع کر کے جانور جمع کر کے تو طریقہ چلائے تھے ساری باتیں ان سب کو ہے ان کو پورا کرنا ہوتا ہے حج والے لوگ اس سے پوچھا کر ڈاکٹر سے باندھا کہ کوئی قربانی کہوں گا قربانی اسی یہ اللہ وہ تو دم شکر حج کا ہے جو آدمی کران حج کرے اور جو آدمی مت تبدو حج کرے اس کے ذمے حج کے شکرانے میں ایک زبیہ کرنا ہے وہ قربانی نہیں ہے بڑی عید وہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ قربانی پر علیحدہ کرے گا یہ وہاں پر قربانی کا ہے تو ایک قربانی کرنے کا تھا ایک لاکھ سواب, ایک لاکھ ایک لاکھ کا سواب ہے واقعی یقینا تو لہٰذا می پر قربانی کرے آج کیا قربانی کا ایک لاکھ کا سواد ہے میں ساتھی سے گا کر تم نے قربانی اپنے گھر پر ہی کیا تھا کیا ان کو ایک لاکھ سے بھی بڑھ کر اپنے بچوں کو کھلانے کا سواد ہے کہ اپنے بال بچوں کا خرچہ جائے یہ سب خرچوں سے زیادہ خواب والا خرچہ ہے تاجی صاحب بچی بس تو ف مشہور کیا جی لارے واپس رہی تھی سر تو خیر یہ قربانی آگو... کے اصول شرائط ساری باتوں کا خیال کرے آدمی جانور کیسے بنتے سین کان وغیرہ کیسے جمرس کی عمر, کی، عمر کی کیسے وہ سارے کتابوں میں لکھا ہو اتنا بوڑھا ہو کہ چارہ نہ کھا سکتا اس کی قربانی جائز نہیں ہے اس دان گر چکے ہوں چلتے ہوئے چوتھے پیر کو زمین پر لگاتا ہی نہیں لڑا چلتا ہے اس کو لگا نہیں سکتا ہے اس کی جائز نہیں ہوتی ہے اور تہائی سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے اس کی نہیں ہوتی ہے مکمل صحیح سالم جانور ہونا چاہیے پوش کے آج بھی خوبصورت خوبصورت جانور ہو ذبح کرتے ہیں کہ کے صاحب جب بات کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرنے کتنا جی کتنے لوگ ہے کہ پانچ سو روپئے ذبح کرنے کے دیں گے پانچ سو مجھے سرمنٹ سرمن بخ لے کے نا. نا جی تو جب زبیہ کے میں ذبیہ کے معاوضے میں نا طے ہو گیا کسی قربانی میں دوست نہیں سب جگہ نے کہا کہ تج کا سابق ہو تو سادی ہونے تو ہوا کھانا بنا ہوا یہ تو کس طرح کا سادی تو نہیں ہے قربانی کا زبیہ جو ہوتا ہے جاتے ہیں دوست دو چار کلو گوشت کتاب لے کر جاتے ہیں تو یہ گوشت معاوضے میں ادا ہو گیا کسی بھی قربانی دوست میں ہمارے کے ساتھ صبح کرتے ہیں نا تو کھڑے ہوتے ہیں وہ گوشت وغیرہ کا میں نہیں وہ کاغذ گوشت دو چلے جاتے ہیں گھر پر آپ مسلمان بھائی آپ اس کے گھر پر عزت کے ساتھ بھیجو بھائی وہ بھی ایک مسلمان بھائی ہے جیسے باقی لوگوں کے ہاں ایزاد کے ساتھ آپ گوشت بھیج رہے ہیں اس کے گھر پر بھیجیں گوشت باپ اس کو آسرا جائے ہے کرنا ہو بالکل معاوضے کا آسرا گوشت کا چمڑے کا کسی چیز کا بھی اس دن ایک آدمی آپ کہا جی میں تو آ, قربانی کے پیسے جی میں تو ای کو دے دیتا ہوں لیکن یا اللہ کرنے کے مقابلے یہ تحریر کو دینا ہوتا ہے جنہیں قربانی کے پیسے آپ نے دے دیے اور قربانی نہیں کی ایک تو آپ کا جو خواب اس کے برابر نہ ہو ایک آدمی چار ہزار کا بکرا سی کا ذبح کرے یا چار ہزار گائے میں پھلے اور دوسرا آدمی چار کروڑ روپئے خیرات کرے تو چار روپے والی خیرات کا خواب اس کو نہیں پہنچتے چار ہزار پھل سکے کیونکہ ایک جذبے کو امت میز تمبائی ٹورپا زندہ کرنے کی ایک تاریخ ہے خرچہ کرایا جا رہا ہے یہ لوگوں کو سب کے خیرات اور لوگوں کی ضرورتیں پورے کرنے کے کی لیے کیا جا رہا ہے سمجھنے کی بات ہے کیا پوچھیں تاریخ کے بعد چودہ اگست پہ جو ہے پاکستان بنانے کے بعد کتنا خرچہ ہوا پاکستان کا جی پاکستان کا ایک کرب خرچہ ہوئی او ہو ایک رب تو غریبوں کو دیتے نا لوگ بھوکے رہے تھے کھانا کھلاتے ہیں گھڑیاں کی ادھر ادھر دوڑے ادھر دوڑے توپوں کو بجا اور تقریبیں کی اور جلسے کیے اور کیے کھائے اور قسطیں کھائی اور ہو گیا ایک اور روپے غریبوں کو دیتے ہیں اوہو او صاحب آپ ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں. پاکستانیت کا جذبہ جدا چیز ہے اس پر ایک اور خرچہ کوئی خاص چیز نہیں ہے ہم وہ جذبے کو زندہ کرتے ہیں آپ مولوی صاحبان سے ان باتوں کو نہیں سمجھتے نا یہ تو سم تھنگ کنسرنڈ و سوشیولوجی ہوتی ہے نا جی سم تھنگ کنسرنڈ و فلاسفی ہیں جی وچ یو ناٹ نو ہاں یہ سب بائڈر سائیکالوجی فلاسفی ہیں سوشیالوجی یہ چیزیں آپ کو نہیں آتی ہیں نا جی وہ تو پاکستانی کا جذبہ زندہ ہوتا ہے اس پر ایک کرب کا خطرہ کوئی بھی نہیں تو جذبہ قربانی جو قوموں کے رول کی بنیاد بنتا ہے اور اس پر چند چند جانوروں کا ذبح ہو جانا یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے تو لہذا یہ اس کا ذبیہ ہاں جس کے ذریعے اور سب لوگ حاضر ہوں نہ سب کی اجازت ہو اور جب ذریعہ ہو جائے تو اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کیا جائے اگر تول کر تقسیم نہیں کیا گیا ایک طرف زیادہ کیا ایک طرف کم گیا جس طرف زیادہ گیا انہوں نے سود کھایا تو میں یونیورسٹی میں بڑا نام کر پڑے تو یونیورسٹی میں ترازو میں نے زندہ کر دی جگہ جگہ تراضو پڑو کے تو لیا اس نے اس کو جگہ دے پیا فری بھی نہیں مصیبتیں موت جب پڑے گا تو کہتے یا ڈاکٹر صاحب نے درمخلے دیگر کب لگ لو سات پر دھیان را لو میں دربخلے دے گا میں نے بخشایا اور ساتھ دربخلے کھلے دربخلے کر دو آپ نے بخش دیا لیکن اللہ تبار والا کہتا ہے کہ اس تقسیم کو ترازو پر تول کر اس کو تقسیم کرو گے ترازو پر تول کر تقسیم نہیں کیا گیا اب زیادہ سے کیا گیا ہے جس طرف زیادہ کیا ہے سر سود کھایا اور اس کے کسی چیز کو ظاہر نہ کیا جائے ہر چیز کو ہاں اس کی جو ایسے ادارے جن کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے قربانی کی کھال بھی ایسے اداروں کو نہ مسائل کا پتہ نہیں ہے کہ ادارے کو اپنے اس نے قربانی کی کھالیں بیچ کر گاڑیوں کا پٹرول اپنے ادارے کے لیے کر لیا تو کسی کی قربانی ادا نہ ہوگی ان نے کھالوں کو بیچ دیا اپنے ادارے کے ملازمین کو تنخواہیں دے دی کسی کی قربانی ادا نہ ہوگی کیونکہ قربانی کی کھال رقم بغیر معاوضے کے کسی مسکین کو ادا کرنی ہوتی ہے تب ادا ہوتی ہے بغیر معاوضہ لیے اس لیے جو رشید ٹرسٹ ہے رشید ٹرسٹ والے کو لما کا ادارہ ہے اس لیے انہوں نے ہیڈ بنائے بنا بنا ہی ہوتے ہیں کہ یہ زکاط کا ہیڈ ہے یہ قربانی کا ہیڈ ہے اور یہ فلانا ہیڈ ہے پرانا ہیڈ ہے اس کو اس کے اپنے طریقے پر خرچ کرنا ہے میں اس بات کو نہیں کوئی کچھ بند خل کرنے والا ادارہ اس کو آپ کی محنت ہے باقی چندے آپ ضرور دیں کوئی آدمی خدمت خلق کر رہا ہے تو آپ سے ضرور ہے ارادہ بات ہے کہ سکندر آدمی ہے دین آدمی کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے وہ اس کی اردہ بات ہے ان کی اپنی ذاتی بات ہے خدمت خلق کر رہا ہے تو پوچھا باقی دیا کریں لیکن چلی چند زکوٰۃ قربانی کی کھالیں صدقہ فطر اور منتیں اور کفارے یہ پانچ چیزیں اگر آپ نے غیر اہلی میداروں کو دے دی اوروں نے ان کو اپنی گاڑیوں پہ پر پرٹول دیں ملازمین کی تنخواہ میں لگایا تو وہ چیز ادا نہ ہوئی کیونکہ اس کو سپریٹ ہینڈ پر رکھ کر غریب آدمی کو بغیر معاوضے کے اس کو ادا جو ہوتی ہو چیز سب وہ ادا ہوگی لہذا یہ جائز یہ ہے یہ دیدی داروں کو دینی چاہیے کہ جو احتیاط کے ساتھ اس کو اپنی مد میں خرچ کریں وت قربانی جو ہے وہ صحیح طور پر ادا ہوگی اور فض اللہ کے وعدے ہیں کہ جتنے قربانی کے جانور پر وزن پر بال ہے اتنی لیکیاں تاکی جاتی ہیں اور کا خون جو ہے بات زمین پر گرتا ہے قربانی کرنے والے کی مقصد پہلے ہو جاتی ہے پن سرار پر گزرنے کی یہ جانور سواریاں ہوں گی آپ کی سلو سے گزرنے کے ذریعے بنیں گی اور ابھی کو فرمایا حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کا طاقت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں کیا اعلان آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے مسئلے پر ہماری جگہ پر ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے فلاح یحبر مسلح نہ یہ الفاظ علی تھی یہ ہماری ہماری نماز کی جگہ پر عید نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے کیونکہ اس کی وابستگی الاسلام کے ساتھ نہ رہی اتنی سخت بات ہے ہمارے یہاں ہم نماز پڑھنے کو نہ آئے کہ اتنی ناراضگی پڑی اس نے قربانی کے عظیم یادگار میں اپنا خرچہ کر کے شمولیت اس لئے اختیار نہیں کی تو لہذا ان کو خود سمجھتے ہوئے باقی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ یہ فریضہ جو ہے صحیح طور پر ادا ہو جائے اگلی کچھ انتظام, انتظامی باتیں قربانی کے بارے میں انتظامی امور یہ ہیں کہ جہاں جہاں نفاست زیادہ ہو گئی جن میں وہاں تو مرغیاں ضبح کرنے کے بھی گھر میں بازار میں اجازت نہیں سعودی عرب والوں نے بڑی فریادیں کی مجھے کہ مرغی یہاں ملتی تھیں خود جب کرتے تھے میں تسلی ہوتی تھی آپ مرغی کا ذبیہ بازار میں ہوتا ہی نہیں ملتی ہی نہیں ہے کارخانے سے بند ہو کر سکتی ہے کیوں ہو جاتی ہیں کہ ہم احتیاط نہیں برتتے مرجنسی والے فریاد کرتے رہتے ہیں کہ جی ایک دن قربانی ہوتی ہے آج کل تو موسم ٹھنڈا ہے گا گرمی جب ہوتی نہیں ایک دن قربانی ہو جائے سات دن بدبو پھیلی ہوتی ہے مسلم کو تو قربانی کے قصور تو نہیں ہے قربانی کرنے والے کا قصور ہے کہ وہ اس کے اندر سلیقہ نہیں ہے نفاذت نہیں ہے اپنے عمل کو اس طریقے سے پیش کر رہا ہے کہ معاشرے کے لیے ناگواری کا ذریعہ بن رہا ہے فضال کا ذریعہ کریں اس کے گوبر ساری چیزوں کو مٹی کے نیچے دبائیں اس کے اندریاں وغیرہ کو اگر وہ نہیں پہنچائی کی جگہ پر اس کو مٹی کے نیچے دبا کر مٹی اس کے اوپر ڈالیں ساری چیزوں کو تاکہ وہ سی تعفن نہ پھیلیں فضا میں پلوشن نہ ہو تاپن نہ پھیلے اور وہ تاپن کا ناغوالی کا اور بیمانیوں کا ذریعہ نہ بنے یہ باتیں اہم فرائض میں سے ہوتی ہیں ان کو براہ راست براہ راست پڑھ پر کر کے امن نہیں بیان کیا ہوا کہ قربانی کے توبر کو بھی سنبھالو گے رنگے کو بھی سنبھالو گے خون کو ہو گئے لے کے بحثیت مجموعی کا اسمال کو کھا ہوا ہے کسی کو اذیت نہ دو تو ازیت نہ ہونے والا جو اصول ہے یہ شیک ہے یہ آرٹیکل کہ ہر جگہ اپلائی ہوگا اور جگہ عمل کی تشریح کی جائے گی اس لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے لوگوں کے لیے ناگواری میں کے ذریعہ نہ بنے لہذا ربیے کے بعد اس کا خون گوبر انٹویاں وغیرہ ساری چیزوں کو اس طرح دفن کریں کہ جس کے نتیجے میں تحفظ نہ پھیلے ایک دم ہماری سروزے کی جماعت بھی یہاں اس کی کالونی ہیں. شکر شکر کی ہے سیکٹریٹ والوں کی کالونی شہر میں اپنی کون سی کو کالونی کہتے ہیں کالونی میں ہم گئے مسجد میں ہم گئے بیان کیا بدبو آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے کافی زیادہ گزرے کی اللہ نہ بدبو کہاں سے آتی ہے لالی ہے چاروں طرف دیکھا کچھ پتا نہیں چلا جمعی سے میں نے کہا چاروں طرف تھوڑا مسجد میں بدبو نہیں ہونی چاہیے بدبو کی نے کہا ڈاکٹر صاحب سامنے کتاب مرا ہوا پڑا ہے اور اس کی بدبو آ رہی ہے میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو اسے سے کتاب کی چالو نہیں ہے جس طرح کے لینے فائل کو آگے بڑھانے کے لیے پیسے مانگتے ہیں یہ ان کو جب تک یہ رشوت کے پیسے نہیں دے گا اس کتے کو اٹھانا گا۔ اٹھانا تفریح اعلان کرتے نا جی کہ کامیابی دین میں ہے اور اس کے بردھ اعلان ہوگا اور آپ جو ہے سب شامل ہو کے لیے جی تشریف رکھا جی تو میں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مجھے ایک بیلچا چاہیے کوئی آدمی ایسا ہے جو بیلچا لا کر دے دے گا وہ سارے اعلان مجھے دیکھ رہے ہیں کہ امیر صاحب کو دیکھو جی کیا اعلان کر رہے کہ کیا بات ہے میں نے کہ بڑی مدبو آ رہی ہے مسلم نے خودہ بھرا وہ پڑا ہے تو میں اس کو یا دفن کروں گا یا کہیں لے جا کر پھینکوں گا تو سب نے دوسرے کہا یار برپور تک ہے تو کسان آدمی دو چار آدمی گئے کدالے میں بیٹے لے کر گئے دفن کر کے آئے جی بدلو ختم ہو گئی سا گرمی کا موسم تھا شہر میں ہم نے مال رہے ہیں اتنا اتنا گھاس میں کھڑا ہے گیلت میں سانپ پکڑا ہوا ہو بچی اس میں آئے ہوا ہو سب کی جان خطرے میں ہو تو دوسرا میں نے اعلان کیا پہلے کاجی کسی کے پاس چچا کر لور ویزما لوڑ پکار دے لگی کسی کے گھر میں دراتی ہو تو یہ دراطری کی ضرورت ہے وہ کہ بس چڑک دراطری کا اعلان کر رہا ہے اعلان کر رہے ہیں جی کیا بات ہے میں نے کہا یہ گھاس بہت بڑی بڑی گھاس ہوئی ہوئی ہے اس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد صاف ہو جائے تاکہ لوگ صاف تھے بچ کے خطرے سے <سلام> کہ کھلی جگہ ہے تو چیز آتی ہے اور پھر دوسرے کو نکالنے کہہ رہا کوئی دو کر جگہ کو صاف کرو جی جگہ کی بات ہے ہے کہ مسلمان اور یہودی کے گھر میں تو کیسے تو کیسے تمیز کرو گے یہودی کا گھر اندر سے صاف ہوگا چاروں طرف صاف دیں گے گلی کوچا یہ یعنی خصوصی کہ خصوصیت ہے کبھی یہودیوں کی بستی میں جا کر دیکھنا چوڑا کرکٹ گلی کوچے میں پڑا ہوا میں مسلمان کے گھر کی علامت کے گھر بھی صاف اندر سے اس کی سزا بھی چاروں طرف صاف تو ایسے خلیقے کی بات ہے کہ آپ کو قربانی کو تافن کا ذریعہ نہ بنائے تاکہ انتظامیہ کو باقی کو اعتراض کی ضرورت نہ پیش آج احتیاط فن پھیل رہا ہے اور ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں کئی ہی انتظامی امور کی بات ہے اللہ تبارک اللہ پر ہماری تو فرمائیے